بک اللہ علطنف الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے کتاب کے مؤلف نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے پہلا مقصد عقیدہ کے بارے میں ہے دوسرے کا تعلق علم اور علم کے مصادر سے ہے اور تیسرا مقصد عبادات ہے عبادات اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے اور یہ چوتھی کتاب ہے نماز کا طریقہ نماز کے فضائل اور نماز کے بارے میں تمہیدی قسم کی احادیث اس چوتھی کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں کئی ایک فصول ہیں ان میں سے تیسری فصل ہے صفت الاخلاح نماز کا طریقہ اور اس تیسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے پہلا باب ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے باب کا آج آغاز کریں گے دوسرا باب ہے باب تعلیم و کیفیت اصلاح نماز کی کیفیت کی تعلیم یعنی کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کی تعلیم یہ جن احادیث سے ملتی ہے وہ احادیث یہاں پہ ذکر کرنے لگے ہیں اور اس باب میں وہ احادیث ہوں گی جن سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ نماز کے معاملے میں نبی علیہ اللاۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے حدیث نمبر چار سو چھ فور زیرو سکس سے مراد ہے اتفاق یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حریرہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے رَجُلٌ تو ایک آدمی داخل ہوا یعنی کہ پہلے نبی علیہ داخل ہوئے ہیں آپ کے بعد ایک آدمی داخل ہوا ہے آپ کے بعد یہ ہمیں کیسے سمجھائی کیونکہ فَدَخَلَ کے اوپر فا ہے اور اس فاح کو کہتے ہیں فا تاقیب کی یعنی کہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک آدمی داخل ہوا فص تو اس نے نماز ادا کی نسائی شریف کی نسائی شریف میں آتا ہے کہ اس نے دو رگتیں ادا کی یہ دو رکھتیں کون سی تھیں زیادہ امید یہ ہے کہ یہ دو رگتیں تہیت المسجد کی تھیں سوما جا آ پھر وہ آدمی نبی علیہ اللاۃ والسلام کے پاس آیا فصلم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو سلام کیا یعنی کہ السلام علیکم کہا فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اسے سلام کا جواب دیا علیہ اسے ردہ آپ نے جواب دیا فقال تو اس آدمی تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے کہا یعنی کہ سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے کہا ارجیہ واپس جاؤ فصلی تو نماز پڑھو ان قلم تسلی کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی حدیث بیان کرنے والے صحابی جناب ابو رحرا کہتے ہیں کہ اس آدمی نے نماز ادا کی اور نبی علی سعد اسلام کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس سے پتہ چلا کہ اس نے نماز پڑھی تھی لیکن وہ نماز درست نہیں تھی شریعت کے لحاظ سے وہ کل آدم تھی وہ ایسے تھی گویا کہ اس نے پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی فصلہ اس آدمی نے نماز ادا کی ان کے دوبارہ اس نے نماز پڑھی ثم جا پھر وہ آیا فصل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو سلام کہا فقالا تو آپ نے کہا ارجع واپس جاؤ فصلی اور نماز پڑھو فن لم تصلی کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی صلاحصن یعنی کہ ایسا تین بار ہوا کیسا کہ وہ آدمی نماز پڑھتا آپ کے پاس آتا سلام کرتا اور آپ کہتے واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہ واقعہ تین بار ہوا ہے فقالا تو اس آدمی نے اس کے بعد کہا ولدی بات بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ وہ آدمی نبی علیہ السلاۃ وسلام سے گفتگو کر رہا ہے آپ سے ہم کلام ہے آپ کے سامنے ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود قسم آپ کی نہیں اٹھائی ہے آپ کو مخاطب کر کے آپ کے رب کی قسم اٹھائی ہے کیا کہہ رہا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس نے یہ نہیں کہا آپ کی قسم اس نے یہ نہیں کہا آپ کی عزت کی قسم اس نے یہ نہیں کہا آپ کی کملی کی قسم اس نے یہ نہیں کہا آپ کے نالین کی قسم اس نے یہ نہیں کہا آپ کی چہرے کی قسم اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی زلفوں کی قسم تو اس سے پتہ چلا کہ قسم کس کی اٹھانی چاہیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھانی چاہیے اور نبی علیہ صلاحت اسلام نے دیگر عادیث میں صاف صاف حکم دیا ہے کہ جب قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھاؤ ورنہ خاموش رہو اور ایک اور حدیث میں آفرم فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ حتیٰ کہ کعبہ شریف کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کعبہ کی قسم اٹھائی اس پہ ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کے رب کی قسم اٹھاؤ کیونکہ کعبہ مخلوق ہے نبی علی سات وسلام مخلوق ہیں فرشتے مخلوق ہیں تو قسم جب بھی اٹھانی ہے خالق کی اٹھانی ہے یا خالق کے ناموں کی اٹھانی ہے یا خالق کی صفات کی اٹھانی ہے تو اس آدمی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے فما احسن و تو میں اس کے علاوہ طریقے کو اچھی طرح نہیں جانتا میں اچھی طرح اسی طریقے کو جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی طریقہ مجھے اچھے انداز سے معلوم نہیں ہے فعالی تو آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں آپ مجھے نماز کے طریقے کی تعلیم دے دیں یہاں پہ ہم رکتے ہیں کہ نبی علیہ السلاطلام نے اس آدمی کو تین بار واپس بھیجا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ آپ پہلی بار اس صحابی سے کہتے کہ تمہارا نماز کا طریقہ درست نہیں ہے تمہاری یہ یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کرو اور دوبارہ نماز پڑھو لیکن آپ بار بار اس صحابی کو واپس بھیج رہے ہیں اس سے نبی علیہ الصلاط والسلام کے بہترین معلم ہونے کا پتہ چلتا ہے جب آپ نے اس صحابی کو تین بار واپس کیا اور اس صحابی نے یہ کہہ ڈالا کہ مجھے اس کے علاوہ نماز کا طریقہ نہیں آتا تو اب جب آپ نماز کا طریقہ سکھائیں گے تو صحابی بڑی توجہ سے سنیں گے اور اسے یاد کریں گے اور اسے کبھی نہیں بھولیں گے تو نبی علیہ اللاط و السلام نے تعلیم دیتے ہوئے مختلف مواقع پہ مختلف انداز اختیار کیے ہیں اور ایک انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اس صحابی کو بار بار واپس بھیجا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ بار بار صحابی آپ کو سلام کرتا رہا ہے اور آپ بار بار سلام کا جواب دیتے رہے ہیں حالانکہ آپ بھی مسجد میں تھے اور وہ آدمی بھی مسجد میں تھا نہ آپ مسجد سے باہر گئے تھے نہ وہ آدمی مسجد سے باہر گیا تھا اس سے پتہ چلا کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کسی کمرے میں جائیں سلام کہیں پھر دوسرے کمرے میں جائیں وہاں پہ بھی جو بیٹھے ہیں انہیں سلام کہیں کسی کمرے میں جائیں وہاں پہ بھی سلام کہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی ای آدمی کے پاس اپنے گھر میں آپ بار بار جا رہے ہیں بار بار سلام کہیں میری مائیں بہنیں جب اپنے والد اور اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جائیں اس کے بعد پانی اس کے بعد چائے اس کے بعد نمک بار بار آ رہی ہیں بار بار سلام کہیں اور خامد بار بار سلام کا جواب دیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بار بار آپ کو دسنیکیاں ملیں گی بار بار آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے اللہ تم پہ اپنی برکتیں نازل کرے تو سلام کو عام کرنا چاہیے اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے انہیں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں ایک روم سے دوسرے روم میں آئیں کچن میں والدہ کے پاس آئیں ڈرائنگ روم میں ورثہ کے پاس جائیں بار بار سلام کہیں سلام کو عام کیا جائے اسلام کو پھیلا دیا جائے اور اس سے نماز کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ بتانے کے لیے نبی علی اللہۃسلام نے یہ انداز اختیار کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ نماز بہت عظیم عبادت ہے اور طریقہ نماز پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ انداز کہ جو بھی طریقہ ہو نماز پڑھنی چاہیے یہ درست نہیں ہے یہ لا بالی پن کا مظاہرہ ہے قالت تو آپ نے کہا جب صحابی نے کہا مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں تو آپ نے کہا قمت الى تصلا فکبر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فکبر تو تکبیر کہو اللہ اکبر کہو یہ تکبیر کون سی ہوئی تکبیر احرام وہ تکبیر جس کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے یہ تکبیر نہیں کہیں گے تو آپ نماز میں داخل نہیں ہوں گے قرآن پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ و اکبر کہنے کی تلقین کی ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا ثم مکرا پھر تلاوت کرو کس چیز کی ماتر جو بھی ممکن ہو جو بھی آسان ہو کیا جو بھی آسان ہو ان کے اقرا پڑھو جو بھی آسان ہو حدیث پڑھ لیں نہیں تم مکرامات حاکم القرآنی قرآن میں سے جو ممکن ہو قرآن میں سے جو حصہ تمہارے ساتھ ہو قرآن میں سے جو حصہ تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو ہمارے وہ بھائی جو نماز میں سورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں ہمارے وہ بھائی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ جن احادیث کو دلیل بناتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول علیہ صنع یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فاتحہ پڑھو آپ کہہ رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد قرآن کریم میں سے جو ممکن ہو وہ پڑھو لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث جو السی اصلاۃ کے نام سے معروف ہے تو یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جس آدمی کا طریقہ نماز غلط تھا یہ حدیث علماء کرام نام کے ہاں معروف ہے اسی نام سے کہ یہ وہ حدیث ہے جو اس صحابی کے بارے میں ہے جس کا طریقہ نماز غلط تھا تو یہ حدیث اس کی کئی ایک روایتیں ہیں یہاں پہ جو صحابی بیان کرنے والے ہیں وہ جناب ابو ابوریرا ہیں لیکن دیگر کتب احادیث میں ایک اور صحابی سے بھی یہ حدیث آتی ہے اور خود جناب ابو ابوریرا سے یہ حدیث کئی ایک روایتوں سے ہے تو ایک روایت میں امام ابو دعود یہ الفاظ لے کر آئے ہیں سم مقر اب ام القرآن سم یہ وہ روایت ہے جسے رفا بن رافع بیان کرتے ہیں یہ جی جناب ابو رحرہ والی نہیں ہے ابو دعود شریف میں اسی واقعے کے بارے میں جب رفا بن رافع بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کے الفاظ یوں تھے کہ سم مقرع القرآن کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سور فاتحہ کی تلاوت کرو سب مقرر معاشی تھا پھر اس کے بعد جو تلاوت کرنا چاہو کرو تو گویا کہ جناب ابو ابرا سے سورہ فاتحہ کے الفاظ رہ گئے ہیں جن کا تذکرہ دوسری حدیث میں آ گیا اور ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ سورہ فاتح کو اس لیے ترک کر دیں کہ آپ کے مسلک کے علماء کرام کی یہ رائے ہے آپ اس حدیث کو دوسری حدیث کی روشنی میں کیوں نہیں دیکھتے دوسری حدیث میں صاف صاف ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر اس واقعے سے ہٹ کر دیگر احادیث جو آئندہ ان کے دروس میں ہمارے سامنے آئیں گی ان میں یہ آتا ہے کہ نبی علی السلام فرماتے ہیں لا لمن لم صلاحی فات کتاب جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے اس لیے سورہ فاتحہ کے نماز میں اہتمام ضروری ہے آپ تنہا نماز پڑھ رہے تب بھی آپ امام ہوں تب بھی آپ مقتدی ہوں تب بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نماز نہیں ہے یہاں پہ ایک وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث کو دیگر احادیث اور دیگر روایات کی روشنی میں سمجھنے سے اعراض کرے تو ہم کہتے ہیں چلیں انہی الفاظ کو لے لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پھر تم پڑھو جو بھی قرآن میں سے ممکن ہو میسر ہو تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فمن تمتر حجی فمس سرمجی کہ جو حج تمتو کرے حج کران کرے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرے تو اس پہ واجب ہے قربانی کون سی قربانی اللہ کہتے ہیں مستعی سرا جو بھی آسان ہو جو بھی ممکن ہو تو کیا ایسے بکرے کو حد کی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہوگا جو دو دانتہ نہ ہو کیا ایسی گائے کو ذبا کرنا جائز ہوگا جو دو دانتہ نہ ہو کیا ایسے اونٹ کو ذبح کرنا جائز ہوگا جو دو دانتہ نہ ہو بالکل جائز نہیں ہوگا کیوں کیونکہ دیگر حادیث میں وضاحت آ گئی ہے تو اللہ جب کہہ رہے ہیں جو بھی قربانی ممکن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بکرا آپ قربانی میں دے دیں چاہے گائے دے دیں چاہے اونٹ دے دیں لیکن احادیث سے پتہ چلا کہ جو قربانی ممکن ہو میسر ہو وہ دو دانتہ ہونی چاہیے ایسے ہی یہاں پہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں سے جو بھی ممکن ہو جو بھی تمہارے پاس ہے جو بھی تمہیں یاد ہے تو مراد کیا ہے سورہ فاتحہ تیسے نمبر پہ فرمایا تم مر کا حتہ تو تم پھر رکو کرو یہاں تک کہ تم مطمن ہو کر رکو کر لو اطمینان سے رکوع کر لو ان کے رکو کرنا ہے اطمینان کے ساتھ رکوع کا حق ادا ہو جائے ایسا اس انداز سے گریز کیا جائے جو انداز پاک و ہند میں کئی نماز پڑھنے والے اختیار کرتے ہیں رکوع درست انداز سے نہیں کرتے سجدہ درست انداز سے نہیں کرتے اور یہ صحابی جنہوں نے نماز پڑھی تھی ان کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے کام لے رہے تھے رکوع سجود تیزی سے کر رہے تھے رکوع و سجود کا حقدہ نہیں ہو رہا تھا اسی لیے آپ انہیں بار بار واپس بھیج رہے تھے اور یہی صورتحال آج ہمیں کئی مساجد کے نمازیوں میں نظر آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے میں وہ کسی ٹرین وغیرہ سے مقابلہ کر رہے ہوں تو یہ درست نہیں آپ فرما رہے رکو کرو ان نا یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکو کر لو سم مرفا چوتھے نمبر پہ فرمایا سم مرفا تا تل قا سم مرفا پھر اٹھاؤ کس کو اپنے سر کو یعنی کہ رکوع سے سر کو اٹھاؤ حتہ اطاطل قائمہ یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں یعنی کے رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان انڈیا کے اکثر نمازی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے جلدی سے سیدے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کیا فرما ہے سم مرفا حتہ دلقمن کہ پھر اپنا سار اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ سم مسجد حتیاتہ پھر تم سیدا کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سیدا کر لو یہاں تک کہ تم سعدے میں مطمئن ہو جاؤ تو یہاں پہ بھی پتا چلا کہ سعیدہ آرام سے کرنا ہے سکون سے کرنا ہے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے تم مرفاحتا تو تطمئن انجاسا پھر اٹھاؤ کس کو ان کے اپنے سر کو یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ بیٹھتے ہوئے تمہیں اطمینان ہو جائے یہ کہ دو سجدوں کے درمیان آفرمان اطمینان سے بیٹھنا ہے اور پاکستان انڈیا کے اکثر نمازی دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھتے سعیدے سے تھوڑا سا سار اٹھایا پھر دوسرے سعدے میں چلے گئے تو ان کی نماز غلط ہے اور ایسی نماز کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے گی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی جیسے اس عظیم صحابی کی نماز کو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جٹ کر دیا اور یہاں پہ یہ چیز بھی نوٹ کیجئے لکھیے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیں کوئی کہتا ہے ہمارے امام یہ ہیں ان کا طریقہ ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں یہ ہمارے امام صاحب یہ ہیں کوئی کہتے ہیں ہمارے یہ پیر صاحب ہیں ان کا طریقہ ٹھیک ہے اور اس صحابی سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا جب صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے جب صحابی سے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھو تو پھر دیگر اماء کرام کی نماز کے بارے میں سو فیصد گرنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں جس نماز کے ہم گرنٹی دے سکتے ہیں یہ وہ نماز ہے جو بالکل نبی علی سات اسلام کے طریقہ کے مطابق ہو اس کے بعد فرماتے ہیں مسجد پھر سجدہ کرو حتا تطمئن ساجدن یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان حاصل کر لو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو کر سجدہ کر لو ان کے سجدے میں بھی ٹھہراؤ ہو دوسرے سجدے میں بھی اس میں بھی ٹھہراؤ ہو اس میں بھی سکون ہو اس میں بھی اطمینان ہو سلا کلہ پھر تم یہ کام اپنی ساری نماز میں کرو کون سا کام سورہ فاتحہ پڑھنا رکوع کرنا اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہونا اطمینان سے سجدہ پہلا کرنا اطمینان سے دو سجدوں کے دھیان بیٹھنا اتمنان سے پھر سجدہ کرنا اطمینان سے یہ کام پوری نماز میں کرنا ہر رکعت میں یہ کام کرنا ہے تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور یہاں پہ جو چیزیں نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہیں ان کو بہت زیادہ نماز میں اہمیت حاصل ہے آپ نے یہاں پہ وہی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی نماز میں اہمیت تمام چیزوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے ورنہ نماز کے ریجیکٹ ہونے کا خطرہ ہے حدیث نمبر چار سو سات فور زیرو سیون خوا. اس حدیث کو بیان کرنے والے اپنی کتاب میں درج کرنے والے کون ہیں امام بخاری محمد بن عامر بن آقا محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے محمد بن عمر بن عطا قریشی ہیں عامری ہیں انحو کا نجادی ان سے کیا روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کون یہ خود محمد بن عمر بن عطا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ماں نفر اسحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ سات وسلام کے صحابہ کلام کے ایک گروہ کے ساتھ نفر کا لفظ بولا گیا ہے یہ ایک گروہ کو کہتے ہیں اور یہ نفر کا لفظ مردوں پہ ہی بولا جائے گا اس گروہ پہ جس میں سارے کیا ہوں مرد ہوں اور یہ تین سے لے کے دس تک کے افراد پہ بولا جاتا ہے جب نفر کا لفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں یا چھ ہیں یا سات ہیں یا آٹھ ہیں یا نو ہیں یا دس ہیں تو یہاں پہ کتنے لوگ تھے ابن خزیمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دس تھے یہ جو امر محمد امر عطا کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے کی ایک جماعت کے ساتھ تھے یعنی وہ کتنے تھے وہ دس لوگ تھے ان میں جناب ابو ریرا بھی تھے سہل بن سعد اسعدی بھی تھے ابو قطادہ بھی تھے فتح کرنا صلاۃََ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عمر بن عقاع حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علی سلاۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کیا جن کہ کی ہماری مجلس میں آپ کی نماز کا ذکر ہوا کہ آپ کی نماز کیسے پڑھتے تھے اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نماز کا طریقہ آپس میں دہراتے مجالس میں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ اس کا تذکرہ ہوتا اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد نماز کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ ابو بکر صدیق کیسے نماز پڑھتے تھے عمر فاروق کیسے پڑھتے تھے نہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کیا ہے فقال ابو حمیدن الساعدی تو ابو حمید اس نے کہا یعنی کہ دس صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ابو حمید سعدی تھی انہوں نے کہا کیا کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلاۃ السلام کی نماز کو یاد کرنے والا تھا آپ کی نماز کو حفظ کرنے والا تھا یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے جب اس کو امام ابو دعود روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب ابو حمید سعدی نے ان صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نماز کا طریقہ جاننے والا ہوں نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تو دیگر صحابہ اکرام نے کہا بھی وہ کیسے آپ اسلام لانے میں ہم سے پیچھے ہیں ہم سے آگے نہیں ہیں اور نبی علیہ صحیح اسلام کی تباہ اور پیروی کرنے میں بھی آپ ہم سے آگے نہیں ہیں پھر ابو سادی نے کہا میں آپ کے سامنے طریقہ رکھتا ہوں نبی علیہ صح اسلام کی نماز کا آپ چیک کریں تو یہ ابو حمایہ سعودی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی علی کی نماز کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوں کیا ایسا دعوی کرنا درست ہے اپنے بارے میں کہنا کہ میرے پاس یہ علم ہے پہلی بات یہ ابو حمای سعدی نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کا سارا علم میرے پاس ہے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کی نماز کا طریقہ میں تم میں سے دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تم میں سے سب سے بڑھ کر یاد کرنے والا ہوں اور یہ کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا آپ کی بات توجہ سے سنے گا جب آپ کسی مسجد میں درس دیں یا آن لائن پروگرام کریں سامعین کو آپ کے علم کے بارے میں پتہ ہو آپ کی ڈگریوں کے بارے میں جانتے ہوں آپ کے ٹیچرز کے بارے میں جانتے ہوں تو پھر وہ آپ کی بات دھیان سے توجہ سے سنیں گے اسی لیے ابو ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ یاد کرنے والا ہوں رئی میں نے آپ کو دیکھا کہ ادا کب برا جب آپ اللہ اکبر کرتے جالا ہدا امن کی بئی تو آپ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے آپ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے یہ ہے کندھے تو اس کے برابر ہاتھ کیے جائیں گے لیکن ہاتھ ان کا رخ کدھر ہوگا قبلے کی طرف ہوگا کئی لوگ رفلی دین کرتے ہیں تو ایسے ٹیڑھا ہاتھ ہوتا ہے اب ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف مکمل طور پہ نہیں ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جب بھی آپ رفلی دین کریں کندھوں کے برابر ہاتھ ہیں تو ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ آپ کے رفلی دین کا یہ تھا کہ آپ کانوں کی لو کے برابر افریدن کرتے تھے یعنی کہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے دونوں طریقے صحیح ہیں لیکن یہ کہنا کہ ایک طریقہ مردوں کے لیے ایک طریقہ عورتوں کے لیے یہ فرق جو کیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اذا کب برا جب آپ اللہ اکبر کرتے جلدی ہدا من کی تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے ہدا کا مینا کیا ہوگا برابر من کی بہ یسن میں تھا من کی بہین دونوں کندھے اور اس وجہ سے ادھر آپ اللہ و اکبر کہیں گے ادھر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے دونوں چیزیں ایک ہی بار ہوں گی وہ ادا راکا ام کریں گے رک بتائی اور جب آپ رکوع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے رقباتی اصل میں کیا رقبہ تئیں اور رقبہ کس کو کہتے ہیں گھٹنوں کو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے ان کے اچھی طرح گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہاتھوں کے ساتھ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھیلا ڈھیلا رکوع کرتے ہیں اور ان کے یہ جو بازو ہوتے ہیں یہ بھی ڈھیلے ہوتے ہیں یہ ڈھیلے نہیں ہونے چاہئیں ان کو ٹائٹ ہونا چاہیے اور ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ ہوں ایسے کہ گٹنے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہوں رکو میں ہسر پھر رہ آپ اپنی کمر کو جھکا لیتے ان کے رکو میں آپ ایک تو اپنے اپنے گٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اپنی کمر کو جھکا دیتے کتنا جھکاتے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کمر جو ہے بالکل سر کے برابر ہوتی سر بھی کمر سے نہ نیچے ہوتا نہ اوپر ہوتا دونوں برابر ہوتے اور اگر آپ کی کمر پہ پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو پھر بھی نہ گرے اس انداز سے آپ کی کمر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اگلا حصہ بہت نیچے ہو پچھلا حصہ اوپر ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کہ اگلا حصہ اوپر ہو پچھلا حصہ نیچے ہو ہوا جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو استوا سیدھے کھڑے ہو جاتے اب رکو کے بعد آپ کھڑے ہو چکے ہیں سیدھے کلو فقار ان <الْمَكَانَة> مکانہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی آتی ان کے سیدھے کھڑے ہوتے آرام سے سکون سے اور پاک و ہند میں لوگ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے رکوع کے بعد تھوڑا سا اوپروں کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور یہ غلط ہے فعیدہ سجدا جب آپ سجدہ کرتے وبا یہ ہی تو اپنے ہاتھ رکھ دیتے کہاں زمین پہ بابا غیر مفت جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیتے اس حال میں کہ آپ اپنے بازو کو زمین پہ بچھانے والے نہ ہوتے اور نہ ان کو سمیٹنے والے ہوتے بازو یہ بازو جو ہے ان کو زمین پہ نہیں لگاتے تھے اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگاتے تھے پیڑ کے ساتھ بھی نہیں لگاتے تھے بلکہ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھتے تھے تو ہاتھ ہتھیلیاں یعنی کہ یہ زمین پہ بازو اٹھے ہوئے کونیاں اٹھی ہوئی اور ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں سیدھا کرتے ہوئے پاکستان انڈیا کی اکثر عورتیں ان کے بازو زمین پہ لگے ہوتے ہیں اور روکا جائے تو کیا کہتی ہیں کیا کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں پردہ کی چیز ہیں اس لیے ان کو اپنے بازو زمین پہ لگا لینے چاہیے بھائی آپ اپنی عقل سے بات کر رہے ہیں یہ بات نبی علی السلام نے کیوں نہیں بتائی صحابہ کے نام نے کیوں نہیں بتائی آپ نے تو کہا تھا سلو کم آ رہی تم اونی ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھیں اور عورتیں میری بیویوں کو دیکھ لیں مرد میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں عورتیں میری بیویوں کو طریقے نہیں سب کے سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم و رحمتہ اللہ تک طریقہ نماز مرد و عورتوں کا ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے ہاں نماز شو کرنے سے پہلے فرق ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے اور مردوں پہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں آئیں عورتوں پہ واجب ہے کہ اپنے سر کو اچھی طرح ڈانکیں اور مردوں کا سر ننگا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ فرق نماز سے پہلے ہیں اس قسم کے لیکن طریقہ نماز میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو مفترش کا میں کیا ہے بچھانے والا یعنی کہ آپ سیدہ کرتے تو اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیتے اس حال میں کہ آپ بازو کو بچھانے والے نہ ہوتے اور نہ ان کو سمیٹنے والے ہوتے وصبل اب اطراف اساب رجلی قبلہ اور آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے ساتھ قبلے کا رخ کرتے یعنی کہ سیدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کنارے کا رخ کدھر کرتے تھے قبلے کی طرف غور کیجیے تھر دھیان سے آپ کا پاؤں کدھر ہوگا قبلا رخ نہیں ہوگا آپ کا سیدے میں آپ کا سر قبلے کی طرف ہے پاؤں وہ تو بیک سائڈ پہ ہیں پچھلی سائڈ پہ ہیں لیکن پاؤں کی انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ کدھر ہوں گے وہ قبلا کی طرف ہوں گے یعنی کہ آپ اپنی انگلیوں کو زمین پہ اس انداز سے رکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ کی انگلیوں کے کناروں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا باقی پاؤں کا رخ پچھلی جانب ہوگا فائدہ جلا سفر رکھ نہیں جب آپ دو رقتوں میں بیٹھتے یعنی کہ پہلا تشاوت کرتے پہلا تحیات جب آپ دو رقتوں میں بیٹھتے تو جلس علی جلا سالا تو آپ اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھتے اپنی سلین کس پہ رکھتے اپنے بائیں پاؤں پہ اپنی بائیں ٹانگ پہ تو جلس علی ارج ہل تو آپ بیٹھتے اپنی بائیں ٹانگ پہ نسا بل یمنا اور دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کر دیتے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھ جاتے یہ پہلا تشہد ہے پہلا تحیات ہے اور یہ بیٹھنے کو افطلاس کہتے ہیں کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے بائیں پاؤں کو آپ نے بچھا لیا اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور دائیں کو آپ نے کھڑا کر لیا ہے وہ ادا جلا سفر رقع اور جب آپ آخری رکت میں بیٹھتے تو قدم عرضرا آلی تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے یعنی کے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے آگے اور اس کو کیا کہتے ہیں تور کہتے ہیں عربی میں تو قدم مرج دوسرا اپنے بائیں پاؤں کو کیا کرتے آگے کر دیتے وہ نسب اور دوسرے کو آپ کھڑا کر دیتے وقا اور کس پہ بیٹھتے آخری تحیات میں وقاد اور بیٹھتی اعلی مقادتی ہی اپنی سرین پہ بیٹھتے یعنی کہ اس بار آپ پاؤں پہ نہیں بیٹھے پہلے تحیات میں کس پہ بیٹھے ہیں آپ اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھے ہیں اور دوسرے تحیات میں آخری میں آپ نے بایاں پاؤں تو آگے نکال دیا ہے پھر سرین کہاں پہ رکھ دی ہے زمین پہ رکھ دی ہے تو یہ ہے پہلے اتحیات اور دوسرے اتحیات کا فرق اور اس فرق کو ملوض خاطر رکھنا چاہیے پاکستان انڈیا کے نمازی عام طور پہ آخری اتحیات میں تورک نہیں کرتے سورین کے بل نہیں بیٹھتے اپنی سورین کو زمین پہ نہیں لگاتے تو یہ انداز درست نہیں ہے پہلے اتحیات دوسرے اتحیات میں فرق ہاں اگر کوئی آدمی مریض ہے یا اسے تکلیف ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے اس انداز سے نہیں بیٹھتا تو یہ الگ بات ہے لیکن کوشش تو کریں عادت تو ڈالیں اپنے آپ کو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی حدیث سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ہے ابو حمید کی حدیث اور اس حدیث میں رف الدین کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ابو دع شریف میں جب یہ حدیث آتی ہے تو وہاں تفصیل ہے کہ ابو حمید سعدی نے رف الدین بھی کیا اور دس کے دس صحابہ کے نے تصدیق کی کہ آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے یہی طریقہ تھا نبی علیہ سات اسلام کا تو یہ حدیث تو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ ایک صحابی کی حدیث نہیں ہے گویا کہ دس صحابہ کی حدیث ہے تو ابو حمید سعدی نے طریقہ پیش کیا اور باقی دس صحابہ کی ہم تصدیق کی کہ بالکل نبی علی السلام کا طریقہ نماز یہی تھا حدیث نمبر 408 408 میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال جناب ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ کہتے ہیں اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا فبیہ نلنا سنن تو آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا یعنی کہ آپ نے واضح کیا ہمارے لیے کہ دین میں طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طریقے پہ چونکہ ہم نے عمل کرنا تھا تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو مصعب کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا کیونکہ صحابہ کے نے اس پہ عمل کرنا تھا وہ علّا اور آپ نے ہمیں ہماری نماز کی تعلیم دی دیکھیں نماز کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے فقا تو آپ نے کہا یعنی کہ نماز کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے کہا ادا صلی تم فقیم جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کر لو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں صفیں سیدھی کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ آپ کی پہلی نصیحت کیا ہے کہ جب نماز پڑھو ان کی جماعت کے ساتھ تو اپنی صفیں سیدھی کرو اور صفیں سیدھی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے برابر کھڑے ہونا اور مل کر کھڑے ہونا درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو سم م لی یام مکم عہدم پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے تم میں سے کوئی امام بن جائے لئے ام مکم پھر تمہاری امامت کرے آدم تم میں سے کوئی ایک فدا کبر اف بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو یہ فا جو کبرو سے پہلے ہے یہ تاقیب کا فائدہ دے رہی ہے ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے یعنی کہ امام اللہ اکبر کہے گا تو بعد میں مختدین اللہ اکبر کہنا ہے امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا ویدا کالا غیر مقدوب علی ملاقوالین فقول و اور جب وہ کہے کون امام اور جب وہ کہے جب وہ پڑھے غیر مقدوب علی ملاقوالین یہ عید پڑھے فقول و تو تم کیا کہو آمین آمین کا مطلب کیا ہے اے اللہ قبول فرما تو آمین کب کہی جائے گی جب امام کیا کہے گا غیر دل مغدوب علی ملین اللہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا جب امام کہے غیر دل مغدوب علی مد فاتحہ ختم کر لے تو تم کیا کہو آمین کہو اللہ کیا کرے گا اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا اس سے پتہ چلا کہ نماز میں آمین کہنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی علیٰۃ اسلام نے شاد فرمایا کہ یہودی سلام کہنے کے معاملے میں اور آمین کہنے کے معاملے میں تم سے حسد کرتے ہیں تم سے چڑتے ہیں اب اگر ہم اسلام علیکم ایک دوسرے کو آستہ آواز سے کہیں دوسرا سونی نہ سکے تو یہودی کیوں چڑھیں گے یہودیوں کو حسد کیوں ہوگا ایسے آمین ہم آستہ آواز سے کہیں اور کافروں کو اس کی آواز نہ جائے تو وہ کیسے حسد کریں گے وہ کیسے چڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بطور مقتدی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے اسی لیے یہودی چڑتے تھے اور انہیں غصہ آتا تھا تو آمین اونچی واض سے کہنی چاہیے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اونچی بات سے سر فاتحہ پڑھ رہا ہے جہری نماز ہے تو مقتدی اور امام دونوں آمین انچی واضح سے کہیں گے فائدہ کبر ورکاف کبر کا تو جب وہ اللہ اکبر کہے کون امام جب وہ اللہ اکبر کہے ورکا اور رکو کرے رکو میں جائے فکبرو تو تم بھی اللہ اکبر کہو ورکا ہو تم بھی رکو میں چلے جاؤ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ مقتدی اللہ اکبر کہے گا رقو میں جائے گا امام کے بعد کیونکہ آپ نے کہا فقبی فا کا منع ہے بعد میں امام کے اللہ اکبر رقو میں جانے کے بعد تم اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جاؤ فن المام يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ <قَبْلَكُم> کیونکہ امام تم سے پہلے رکو میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا یعنی کہ تم بعد میں رکو میں جاؤ گے تو بعد میں سر اٹھاؤ گے یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا امام پہلے رکو میں جائے گا ہم بعد میں جائیں گے تو ہماری رکو کی تسبیحات کیسے پوری ہوں گی بھائی امام اگر پہلے جائے گا تم بعد میں جاؤ گے تو امام پہلے ان کے رکوع سے سر اٹھائے گا تم بعد میں سر اٹھاؤ گے جتنا تم لیٹ گئے ہو رکوع میں اتنا ہی لیٹ اٹھو گے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ صاحب نام نے فرمایا فتل کا بھی کا تو یہ اس کے بدلے میں ہے یہ کیا تل کا اس میں اشارہ ہے مونس کے لیے ہے تل کا یا تل کا یا تل کا یعنی کہ تمہاری یہ عادت کہ تم امام کے بعد رکوع میں جاؤ گے اور لیٹ ہو جاؤ گے تو یہ اس کے بدلے میں ہے کس کے بدلے میں امام کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کے بدلے میں ہے اس کے مقابلے میں ہے اگر تم رکوع میں لیٹ گئے ہو تو رکوع سے تم لیٹ اٹھے ہو سمی اللہ علی منحمید اور جب امام کہے کیا کہے سمیع اللہ علی من حمیدہ کہ اللہ اس کی سنیں یعنی کہ قبول فرمائے اللہ اس کی سنیں لمن حمیدہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے فقول تم کیا کہو اللہ مربنا اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی حمد و سناح ہے ہر طرح کی حمد و سنا کا حقدار تو ہی ہے یس ماء اللّہ لکم اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا اللہ تعالیٰ یعنی کہ تمہاری قبول کرے گا کیا قبول کرے گا تمہاری حمد كو تم نے جو اللہ کی حمد و سناح بیان كے اللہ اسے قبول کرے گا و ان اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قالا کہا علی لسانی نبی ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ سمی اللہ لہم الحمد ان کے کہنے والے تو نبی علیہ السلام ہیں زبان تو آپ کی ہے لیکن تعلیم دینے والا کون ہے اللہ تو کیونکہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان پہ کہا ہے سمی اللہ لہم الحمد کہ اللہ تعالی اس کی حمد و صناح قبول کرے جو اللہ کی حمد و صناح بیان کرے تو یہ دعا کس نے کی ہے نبی علی السلام نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنے گا یہاں پہ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ امام آپ فرما رہے ہیں امام جب سمی اللہ علیہ منحمیدہ کہے تم کیا کہو کہہ ربنا اللہ ربن تو کیا مختدی سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ سوال ہے اس مسئلہ میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے میری ناقص رائے یہ ہے کہ مختدی بھی سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہیں گے آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ علیہ منحمیدہ کہے تم اللہ رب الحمد کہو آپ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سمیع اللّہ علیہ منحمیدہ کہو تو میرے بھائی اگر آپ حدیث پہ غور کریں گے تو نبی علی ساط وسلام یہاں پہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم امام کے پیچھے پیچھے چلو امام سے آگے نہ نکلو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کی پیروی کیسے کرنی ہے امام کی امامت میں نماز کیسے پڑھنی ہے تو آپ بتا رہے ہیں جب امام سمیع اللہ علیہ منحمیدہ کہے گا اس کے بعد تم نے کیا کہنا ہے اللّہ مربن کلحم کہنا ہے اور یہ اس کے بعد کہنا ہے یعنی کہ اس سے آگے نہیں نکلنا اور یہ کہ سمیع اللہ علیہ کے بعد یہ دعا پڑی جائے گی اللّہ مربلاً آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مختصیث سمی اللہ علیہ منحمدہ نہیں کہے گا یہ آپ تعلیم نہیں دے رہے جیسے اسی حدیث میں یہ الفاظ گزرے ہیں کہ جب امام کہے دل مغدوب علی مین تم کیا کہو آمین تو اب آپ بتائیں کہ کیا مقتدی غیر مختدیب علیم پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا پڑھے گا اور آپ کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آمین کب کہنی ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے سمی اللہ علیہ جب امام کہے تو مختری سمی اللہ علم الحمیدہ کہیں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم ربنا اللہ الحمد اور جو کچھ میں نے بتایا ہے میری ناقص رائے کے مطابق یہی موقف ہے امام شافی رحمہ اللہ کا اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ جناب امیر المنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی ان کی شان کے بارے میں ان کے مقام کے بارے میں تو جواب دینے والے امام نے بڑا عظیم جواب دیا کہا میں اس صحابی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس نے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی کتا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ مربنا الحمد کے الفاظ کہے اللہ کی ہمد وسنا بیان کی اور نبی علیہ السلاۃ وسلام کہہ چکے تھے سمی اللہ علیہ کہ اللہ اس کی حمد و صناح قبول کرے جو اللہ کی حمد و صناح بیان کرے آپ نے دعا کی اور امیر معاویہ نے اللہ, اللہ کر ہم اس کے بعد کہا تو اس صحابی کی شان کتنی بلندوں والا ہوگی و ادا کب اور جب وہ تکبیر کہے اللہ و اکبر کہے کون امام وہ ساجادہ اور سجدے میں جائے فکبرو وسطو تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور تم بھی سعیدے میں چلے جاؤ تو یہاں پہ بھی آپ نے فا استعمال کیا فا کے لفظ استعمال کیا ہے فکبر وسطو یعنی کہ امام کے اللہ اکبر کے بعد تم نے اللہ اکبر کہنا ہے امام کے سعیدہ میں چلے جانے کے بعد تم نے سعیدے میں جانا ہے تو امام سے نماز میں آگے نکلنا امام سے پہلے رخوب میں چلے جانا امام سے پہلے سعدے میں چلے جانا امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا امام سے پہلے سیدے سے اٹھنا بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا چاہیے فرمایا فَإنَّ الْإمَامَ يَسْجُدُ قبلكم امام تم سے پہلے سیدے میں جاتا ہے وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فتل کا کا تو یہ اس کے مقابلے میں ہے کیا مطلب تو یہ لیٹ جو آپ جا رہے ہیں کس میں سجدے میں تو یہ لیٹ سجدے میں جانا لیٹ سجدے سے اٹھنے کے مقابلے میں ہے تم اگر سجدے میں لیٹ جاؤ گے امام کے بعد جاؤ گے تو اٹھو گے جب اٹھو گے تو تب بھی تم امام کے بعد ہی ہو گے تمہیں سجدے میں اتنا ہی ٹائم ملے گا جتنا امام کو ملا یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں یہ تاخیر اس تاخیر کے مقابلے میں ہے وہ عیدا کان عید القادی اور جب وہ ہو کون نمازی اور جب نمازی ہو ایند القادی قادہ کے موقع پہ ہو یعنی کہ تشود میں بیٹھا ہوا ہو کون تھا تشود پہلا ہو یا دوسرا کیونکہ آپ نے تحدید نہیں کی یہاں پہ اور جب نمازی پہلے یا دوسرے قادہ میں ہو اتحیات میں ہو تشہد میں ہو فلی کن من اول قول احدم بس چاہیے کہ تم میں سے کسی ایک کے پہلے الفاظ میں سے یہ ہو کیا ہو اتحیاتیبات اللہ یعنی کہ اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے درود نہیں پڑھنا اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے دعائیں نہیں, نہیں کرنی آپ کہہ رہے ہیں تیار میں بیٹھ کے سب سے پہلے یہ الفاظ کہنے ہیں جو اللہ کی حمد و صناح پہ مشتمل ہیں تو پہلے اللہ کی حمد و سنا پھر آپ پہ درود پھر دعائیں کرو اپنے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں فل یقن بس کہ ہو من اول قول احدکم تم میں سے کسی کے الفاظ تم میں سے کسی ایک کے اقوال کے اوائل میں سے یہ ہو التحیات بات عام طور پہ ہم کیا پڑھتے ہیں عام طور پہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں اتحیاۃ اللہ وسلوات وطق یہ کے الفاظ پہلے ہوتے ہیں یہاں پہ بعد میں ہیں تو یہ مختلف الفاظ آئے ہیں اور سارے کے سارے احادیث میں آئے ہیں صحیح احادیث ہیں تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے تو اتہیات طیبات عصلوات اللہ کا ترجمہ یہاں پہ کیا کریں گے بہترین ترجمہ جو یہاں پہ کیا جائے گا وہ یہ کہ اتحیات تمام قولی عبادات وہ عبادات جو ہم زبان سے کرتے ہیں قول کے ذریعے کرتے ہیں تمام قولی عبادات عقیبات اور تمام مالی عبادات عصلوات اور تمام بدنی عبادات عصلوات یعنی کہ سلاد کی جمع ہے نماز کو کہتے ہیں نماز کون سی عبادت ہے بدنی عبادت ہے عطبات پاکیزہ مال تو یہ مالی عبادت ہوئی اور اطحیات وہ الفاظ اور زبان سے کہے جاتے ہیں اللہ کی تعریف کے الفاظ تو اطحیات طیبات وسلوات تمام قولی عبادات تمام مالی عبادات تمام بدنی عبادات کس کے لیے ہیں لا اللہ کے لیے ان کے میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکات آپ پہ سلامتی ہو اے نبی و رحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو و ہو اور اس کی برکتیں ہوں مخاطب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو اور آج بھی ہم یہی الفاظ کہتے ہیں تو کیا نبی علی ساط اسلام یہ الفاظ سن رہے ہوتے ہیں جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ حاضر نازر ہوتے ہیں کیا آپ موجود ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ ہم کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازر ہو تو گزارش یہ ہے کہ نبی علی سات اسلام فوت ہو چکے اللہ کے پاس جا چکے اور فوت ہونا کوئی توہین یا گستاخی نہیں ہے بلکہ فوت ہونے سے آپ کو مزید بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے محترم ہیں لیکن آپ حاضر ناظر نہیں ہیں آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوگا پھر یہ کیوں کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو تو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کو دعا دینے کا ایک انداز ہے جیسے قبرستان میں پہنچ کر ہم سب قبر والوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا حلل القبور اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو تو کیا سارے قبر والے ہی سن رہے ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ نہیں سوال وہاں پہ بھی یہی پیدا ہوگا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مخاطب کر لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز سنتا ہے عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ آپ کی بات سنتا ہے اسی لیے تو آپ نے اس کو مخاطب کیا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ مہ اللہ علین بالعمنی ولیمان وسلامتی ولاسلام ربی و رب اللہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ربی رب اے چاند تیرا ربی اللہ میرا رب بھی اللہ چاند کو مخاطب ہو کر ہم کہتے ہیں اے چاند تیرا رب بھی اللہ میرا ربی اللہ تو کیا چاند ہماری گفتگو سن رہا ہوتا ہے نہیں یہ گفتگو کا ایک انداز ہے حضر اسود کو مخاطب کر کے جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے حدر اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے میں نے نبی علیہ السلاۃ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تجھے بوسا نہیں دینا تھا مخاطب کس کو کر رہے ہیں حضرت کو جو سنتا ہی نہیں ہے حقیقت میں الفاظ سنانا چاہتے ہیں ان کو جو دائیں بائیں کھڑے ہیں لیکن مخاطب ان کو نہیں کیا مخاطب حضرت کو کیا ہے گفتگو کا ایک انداز ہے تو مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتا ہے لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے تو جب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی مان لیں جو یقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علی السلام حاضر ناظر ہیں آج بھی سن رہے ہیں اور سلام ہمارا سنتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی مان لیں تو گزارش یہ ہے کیسے مانیں قرآن میں آ گیا کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے من جو بھی قبروں میں ہیں یعنی چاہے وہ نبی ہوں چاہے ولی ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں جو بھی قبروں میں ہے مرک لفظ عام ہے کسی کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور ایسے ہی لطل فرماتے ان نقلات موت آپ کہ جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے البتہ جب ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث سے ثابت ہے سلام پڑھیے بار بار پڑھیے ہمارا سلام آپ تک پہنچتا ہے کن کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے تو فرشتے ہمارا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا مقتدی یہ کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم یون نبی اے نبی آپ پر سلامتی نازر ہو تو مخاطب کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارا یہ میسج پہنچ جائے گا جیسے موبائل پہ ہم میسج لکھتے ہیں اور جس کو میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے دور بیٹھا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آن لائن بھی نہیں ہوتا لیکن ہم کو پتہ ہے کہ جب وہ موبائل کھولے گا آن لائن ہوگا ہمارا میسیج اس تک پہنچ جائے گا تو ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارا میسیج پہنچ جائے گا تو ایسے ہمارا یہ میسیج پہنچتا ہے اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم یون نبی اے نبی آپ اسلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں عقیدے کا مسئلہ اس لیے میں یہاں پہ ٹیم لے رہا ہوں آپ کا قیمتی ٹائم یہ واضح کر دوں کہ نبی علی السلام کے فوت ہو جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے یہ سلام پڑھتے ہوئے تحیات والا سلام پڑھتے ہوئے اسلام علیکہ جو نبی پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا کیا پڑھنے لگے اسلام و نبی کہ نبی علیہ سات وسلام پہ سلام ہو یہ کہنا چھوڑ دیا کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو کیوں؟ کیوں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا کہ اب آفوت ہو چکے ہیں اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے نبی علی سلام پہ سلام ہو لیکن میں اور آپ کے الفاظ کہیں گے ہم وہی الفاظ کہیں گے جو نبی علیہ علیسلام نے سکھائے ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک رکھیں گے ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہوگا جو کئی لوگوں کا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں ہماری مجلس میں موجود ہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں یا قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑے تو آپ خود سنتے ہیں یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں تو اے نبی آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں السلام علیکہ اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے یہاں پہ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کون کر رہا ہے کا مقت... آپ کا امتی کہ اے نبی آپ پہ سلامتی ہو آپ اللہ کی رحمتی ہو آپ کی برکھتے ہو تو مق... آپ کی امتی ہو, آپ کے امتیوں کو چاہیے آپ کے لیے دعا کریں آپ کو دعائیں دیں نہ یہ کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ سے دعا کریں آپ کو پکاریں مشکل اوقات میں آپ سے بیٹا مانگیں یا یہ کہیں اللہ سے بیٹا لے کر دیں بیٹا ڈائریکٹ مانگیں یہ بھی آپ سے دعا ہے یہ کہیں کہ آپ اللہ سے لے کر دیں یہ بھی آپ سے دعا ہے اور قرآن کہتا ہے فلام اللہ عہدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے السلام وعلی اللہ وال ہم پہ سلامتی ہو اب ہم اپنے آپ کو دعا دے رہے ہیں ہم پہ سلامتی ہو والا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو نیک دیکھیں نماز کتنی عظیم عبادت ہے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے ہر نیک بندے کو ہر مومل بندے کو فائدہ ہو رہا ہے ہماری دعا ہر ایک کو لگ رہی ہے اس میں فوت ہونے والے بھی آ ہیں جو زندہ ہیں وہ بھی آ ہیں ہمارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو لیکن کن بندوں پہ نیک بندوں پہ شراب پینے والے نہیں وہ تو فاسق ہوتے ہیں زنا کرنے والے نہیں وہ تو بدکار ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی دعائیں آپ کو لگیں تو کیا بن جائیں اللہ کے نیک بندے بن جائیں تو السلام علیہ ہمارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو ارشد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ بھی نوٹ کیجئے گا اسلام السلام علیہ کا جو نبی سے دعائیں شروع ہو گئی ہیں یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اطحیات میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی انگلی کو جب اس طرح رکھیں گے تو اس کو حرکت دیں گے ہلکی سی حرکت دیں گے ویسے آپ سیدھا رکھیں گے لیکن جب دعا کریں گے تو آپ کیا کریں گے حرکت دیں گے تو یہ دعا کے ساتھ اس کو حرکت دینی ہے تو یہ دعائیں شروع ہو گئی ہیں السلام علیکم جو نبی و رحمۃ اللہ کیا ہے دعا ہے السلام علیکم علیہ وباد اللہ صن کیا ہے دعا ہے الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو وہ اشا دور میں گواہی دیتا ہوں اللہ محمد نابد و وہ کہ محمد اس کے بندے ہیں کس کے اللہ کے وہ رسول اور اللہ کے کیا ہے رسول ہیں تو یہاں پہ توحید بھی آ گئی اور رسالت بھی آ گئی تو نماز ایک عقیدے کا نام ہے نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے یہ اللہ کی اطاعت گزاری کا اللہ کی توحید کا اللہ کی رسالت کے اللہ کے رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کا نام ہے اور دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ صد السلام کو سب سے بڑا عہدہ کیا دیا گیا سب سے بڑا لقب کیا دیا گیا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں ان دو لقب سے ان دو القاب سے بڑے القاب کوئی ہی نہیں ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ کو بڑا لقب دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں سرکار مدینہ تاجدار مدینہ بھائی آپ تاجدار مدینہ تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے آپ تمام انسانوں میں افضل تھے اور ہیں اور رہیں گے آپ تمام انسانیت کا تاج ہیں لیکن آپ کا بڑا عہدہ یہ نہیں کہ آپ کو صرف تاجدار مدینہ کہا جائے بلکہ آپ کا بڑا عہدہ وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بندہ بننا کوئی چھوٹا اجاد نہیں ہے ویسے تو اللہ کا بندہ میں بھی ہوں آپ بھی ہیں لیکن ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہم اللہ کے ناقص بندے ہیں اللہ کا کامل بندہ اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ کے کامل بندے ہیں اور ان کامل بندوں میں جو سب سے بڑھ کر اللہ کا کامل بندہ ہے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے یہ کوئی معمولی اجاد نہیں ہے بہت بڑا اجاد ہے اسی لیے اللہ تعالی آپ کو یہ لقب دیتے ہیں جب اللہ قرآن میں طور پہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مجد جو تیس چالیس دن کا سفر ہے وہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرانا براق پہ کرانا یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے یہاں پہ اللہ نے آپ کو کس رقب سے یاد کیا ہے کہ آپ میرے بندے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں اس سے پتا چلا کہ عبداللہ ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے اس کے بعد باب نمبر تین یہ کیا باب ہے ال تقبیر الیدین فی الافتتاح افتتاحی اللہ اکبر کہنا اور دونوں ہاتھ اٹھانا رف کا مینا کیا ہوتا ہے اٹھانا یہ کا مینا دونوں ہاتھ ایک ہاتھ کو کیا کہتے ہیں الید الیدین دو ہاتھ عمرے پہ جانے والے حج پہ جانے والے سعودیہ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ریالین دو ریال تو ایسے ہی ہے یہ دو ہاتھ تو رف الدین دونوں ہاتھ اٹھانا فی الفتحی نماز کے شروع میں بغیر ہی اور اس کے علاوہ میں اس کے علاوہ میں بھی یعنی کہ اس باب میں بیان ہوگا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ صلام اللہ اکبر کہتے تھے اور رف الدین کیا کرتے تھے یہ ہاتھ اٹھانا اس کو رف الدین کہتے ہیں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یا کانوں کی لوہ کے برابر تو اللہ اکبر کہنے اور رفع الدین کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر چار سو نو فور زیرو نائن قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا اور یہ حدیث دھیان سے سنیے گا یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کے بارے میں امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی کہا کرتے تھے امام بخاری کے کئی استاد ہیں لیکن امام بخاری کا ایک ہی ایسا استاد ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہا کرتے تھے میں نے اپنے اساتذہ میں سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں جانا سوائے علی بن عبداللہ المدینی کے علی بن عبداللہ المدینی امام بخاری کے وہ استاد ہیں جن پہ امام بخاری کو فخر ہے جن کی بہت وہ تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں یہ الفاظ جب امام بخاری کے استاد علی برعب اللہ المدینی کو معلوم ہوئے کہا امام بخاری کے ان الفاظ پہ یقین نہ کرنا وہ اپنے آپ کو ایسے ہی حقیر جانتے ہیں یعنی کہ وہ بہت عظیم ہے تو امام بخاری کے یہ عظیم استاد علی برعب المدینی اس حدیث کے بارے میں جب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہے نوٹ کریں عبداللہ بن عمر تو اس حدیث کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث سننے کے بعد مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ نماز میں رفلی دین کریں یعنی کہ نماز کے شروع میں بھی اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی تو سنیے کیا حدیث ہے عبداللہ رضی اللہ عنما جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ہے کالا وہ کہتے ہیں رعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلۃ والسلم کو دیکھا اذا قام صلاح جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یا دئی آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے رفع الدین کرتے حتّہ حد و من کی بئی ہی یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے وکاندال کا اور آپ یہ کام کرتے تھے کب ہی نہ یوں کب جب آپ رکوع کے لیے اللہ و اکبر کہتے تھے یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی رف الدین کرتے اور دلہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ جب رکوع کے لیے اللہ و اکبر کہتے رکوع میں جان لگتے تب بھی رف الدین کیا کرتے تھے ہمارے کئی دوست رکوع میں جاتے ہوئے رف العدین کو نہیں مانتے رقو سے اٹھتے ہوئے رف الدین کو نہیں مانتے بلکہ کئی لوگ رف الدین کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا مکھیاں مار رہے ہو رف الدین سے نفرت کرتے ہیں میرے بھائی نماز کے شروع میں تو رف الدین ہر کوئی کرتا ہے اگر رف الدین کرنا مکھیاں مارنا ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ نے بھی کیا ہے اگر رف الدین کرنے سے نماز میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ بھی کرتے ہیں ورنہ عید کی تکبیروں تقبیروں کے موقعے تو آپ بھی کرتے ہیں تو اس لیے اس سے بغض رکھنا عداوت رکھنا اور اس سنت کو برا جاننا میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو پاکستان انڈیا میں قتل کیا گیا کئی لوگوں کو مارا گیا پٹائی کی گئی کئی لوگوں کو مشتوں سے نکال دیا گیا مجھے یاد ہے مدینہ یونیورسٹی میں میرے استاد خالد بن قاسم الردادی حافظہ اللہ و انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک ملک میں گیا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا یا پاکستان ہوگا یا انڈیا تو کیا کہہ رہے تھے کہتے جہاں ہمیں رہائش ملی جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے اس کے قریب جو مسجد تھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ مختلف مسالک کے لحاظ سے مچھلیاں الگ لگ ہیں یعنی کہ وہ تو سعودیہ کے عادی تھے کہ ایک مسجد ہے سب کے لیے ہے کہتے جب میں گیا سیدے میں تو مکوں کی بارش شروع ہو گئی تو بڑی مشکل سے مجھے ایک دو لوگوں نے بچایا اور مسجد سے باہر نکالا اور مجھے اشاروں سے کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا دیکھیے کہ ہم یعنی کہ کس قدر ہم میں تشدد پایا جاتا ہے سختی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ رف دین کو سنت نہیں مانتے دوسرا مانتا ہے تو اس کو مارتے کیوں ہیں سعودیہ میں آپ دیکھنے کتنی خیر ہے آپ رف دین نہیں کرتے اور سعودیہ میں آپ دس سال سے ہیں پندرہ سال سے رف دین نہیں کرتے کبھی بھی مسجد کا امام آپ کو مسجد سے نہیں نکالے گا لوگ آپ کو نہیں نکالیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ سمجھائیں احادیث بتائیں قائل کریں لیکن اس وجہ سے آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر وقان یف الدعال کہ آپ علی سط اسلام یہیں کچھ کرتے تھے یعنی کہ رفل کرتے تھے ہی یو قبر الرقو جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے و یف الدعال اور یہی آپ کام کرتے تھے ادا رفا رس رقو اڑی جب آپ اپنا سر اٹھاتے کہاں سے رکوع سے یعنی کہ رقو سے سر اٹھاتے جب اللہ علیہ منحمدہ کہتے تھے تو تب بھی آپ کرتے تھے بلکہ حدیث میں آ گیا یہ بات حدیث میں خود موجود ہے کہ وہ یف الدعال اور آپ یہ کرتے تھے ان کے رفلی دین اذا رفع راسن نے رہی جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے وہ یقول اور آپ کہتے سمی اللہ علیہدا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنیں جو اس کی حمد و سنا بیان کریں ولا یف الدعال کا فر اور یہ آپ سجدے میں نہیں کرتے تھے ان کے سجدہ میں جاتے ہوئے سیدا سے اٹھتے ہوئے آپ رفل الدین نہیں کرتے تھے تو یہ حدیث بہت واضح ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے نماز میں رف ال کرے اور رف الدین کرنا آپ کی وہ سنت ہے جو بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ سنت کینسل نہیں ہوئی بلکہ رفل الدین ان صحابہ کے نے بھی بیان کیا ہے جو آپ کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے انہوں نے بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رفل الدین کرتے ہوئے دیکھا میرے خیال میں ایک حدیث ہمیں اور پڑھ لینی چاہیے حدیث نمبر چار سو دس قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی سلمہ ابو سلمہ سے رویت ہے کون سے ابو سلمہ ابو سلمہ بن عبد عبدالرحمٰن بن عوف اظہری یہ تابعی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے لیکن خود تابعی ہیں تو یہ ابو سلمہ سے رویت ہے اللہ با ہوریرتا کان کب روفیق الِسلاطم مین المکتوبتی وغیرہ فی رمغان وغیرہ ہی تو جناب ابو حریرا تکبیر کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہا کرتے تھے فی کلِ سلاطم ہر نماز میں مین المکتوبتی وغیرہ فرض نماز میں وغیرہ اور اس کے علاوہ نماز میں اس کے علاوہ نماز کیا ہوگی نفر سنتے یعنی کہ وہ ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے فرض وغیرہ میں تھی رمضان وغیرہ ہی رمضان میں بھی وغیرہ ہی اور غیر رمضان میں بھی شابان میں بھی شوال میں بھی جب بھی نماز پڑھتے جو بھی نماز پڑھتے تراوی پڑھتے جو بھی کرتے وہ ہر نماز میں تکبیریں کہتے تھے پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں ابو سلمہ کے برحرا کب کب تکبیریں کہتے تھے فیو کب بھی ہوں وہ اللہ و اکبر کہتے تھے جس وقت کھڑے ہوتے کس کے لیے نماز کے لیے یعنی کہ تحریمہ کے موقع پر سم یو کبر نیئر پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہی نیئر جب وہ کیا کرتے تھے رکو کرتے تھے سم یقول سمی اللہ علمن حمیدہ پھر وہ کہتے تھے سمی اللہ علیہ حمیدہ یعنی کہ جب رکوع سے اٹھتے تھے تب اللہ اکبر نہیں کہتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے سمیع اللہ عل منحمید اللہ اس کی حمد و صنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرے سم یقولو پھر وہ کہتے تھے کون ابو حرا کیا کہتے تھے ربنہم کہ اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی حمد و صناح ہے ان کے ہر طرح کی حمد و صناح کا حقدار تو ہے یہ کب کہتے تھے قبل سیدہ کرنے سے پہلے ان کے سمی اللہ علیہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے تھے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے يقول اللہ اکبر پھر وہ کیا کہتے تھے اللہ اکبر کب ہی نہ یہ جس وقت وہ سجدہ کرتے, کرتے ہوئے جھکتے یعنی کہ جب وہ اللہ سعدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے جاتے اور سجدے کے لیے جھکتے جاتے یہوی کا میں نے کہا جھکتے روحی نے سدو دی پھر وہ اللہ اکبر کہتے کب جب وہ اپنا سر اٹھاتے کہاں سے سجدے سے سمایو کب روحی نے پھر وہ اللہ اکبر کہتے جس وقت وہ سجدہ کرتے یہ کون سا سجدہ ہو گیا دوسرا سعدہ سم کبروی نے سجو دی پھر وہ اللہ اکبر کہتے جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے کون اللہ اکبر کہتے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ جلوسی فل اتنا تئی نہیں پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہی نے یقوم جب وہ کھڑے ہوتے مینل جلوس فلسنت دو رکتوں میں بیٹھنے سے یعنی کہ دو رکتوں کے بعد جب بیٹھتے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے یعنی کہ پہلی رقت کا طریقہ بتایا پھر دوسری رقت کا طریقہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی رقت کا تھا لیکن فرق کیا ہے کہ دو رقتوں کے بعد جب تحیات کے لیے بیٹھتے تو تیاد سے کھڑے ہوتے تو پھر بھی اللہ اکبر کہتے و یف الدار یا فی اور یہ کام کرتے تھے ہر رکت میں ایک رکت کی تقبیریں بتا دیں پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ابو سلمہ کہہ رہے ہیں کہ ابو رحرا یہ کام ہر رکت میں کرتے تھے اور دو رقطوں کے بعد تحیات بیٹھتے کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ اکبر کہتے تھے حتیٰ یفرغ مینسل آپ یہ کام کرتے تھے ہر رکت میں یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے پوری نماز میں اس انداز سے تقبیریں کہتے اور سمی اللہ علیہ وآلہم الحمدہ کہتے ثُمَّ پھر وہ کہتے کون دنابی ابو حریرہ ہینِ يَنصَرِف جس وقت نماز سے پھرتے ان کے سلام پھیرتے کیا کہتے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَحًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی علی اللہت کی نماز میں مشابت کے لحاظ سے قریب ہوں میری نماز تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی نماز کے قریب اور آپ کی نماز کے مشابہ ہے آپ کی نماز کی مشابت کے لحاظ سے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب ہوں ان کا ہی ان یہ اصل میں کیا انہا کہ بے شک یہ آپ کی نماز تھی بے شک یہ نماز جو ہے لسلات ہو یہ آپ کی نماز تھی انکان اتحادی بے شک یہ نماز تھی لسلاط ہو یہ نماز لسلاط آپ کی نماز تھی حتٰ فارقت دنیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے جناب ابو رحا کہہ رہے ہیں اسی انداز سے آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اسی انداز سے تکبیریں کہتے رہے سمی اللہ علیہ منحمدہ کہتے رہے اور بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ نماز سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طریقہ نماز کے مشابے ہے اور اس کے قریب ہے اور آخر میں کیا کہا ہے کہ یہی طریقہ نماز آپ کا آخری وقت تک تھا حتیٰ کہ دنیا سے جدا ہو گئے اس سے پتہ چلا کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں آپ دنیا سے جدا ہو گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں قبر میں آپ کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے کیونکہ دنیا سے جدا ہو گئے بوریرا کہہ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی برزک کی زندگی ہے اور برزک کی زندگی قبر کی زندگی آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرلہ ہے تو وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے قبر کی زندگی کو کہنا کہ دنیا کی زندگی طرح کی ہے یہ جملہ درست نہیں ہے آپ کو قبر کی زندگی حاصل ہے لیکن دنیا والی زندگی نہیں ہے وہ قبر کی زندگی ہے برزت کی زندگی ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے البتہ یہ بات پکی ہے کہ وہ انت میں مسلم قبول کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان نقلا تسم المتا کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قلم سے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور یہ احادیث ہمیں اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے بار بار پڑھنے کی توفیق دے اور اس کتاب کو جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم ڈٹے رہیں اور ان احادیث کو پڑھتے رہیں اور اس کتاب کے اختتام تک اس ہم شریک رہیں